سبحان لكم شعیطان مبين صدق اللہ صلی پڑھی جی اللہ میرے محترم بھائیوں دوستو معزز بزرگوں بہت ہی مبارک مہینے کے آخری ایام ہیں آج چھبیسواں روزہ تھا اور انشاءاللہ شاء ستائیسویں کی شب ہوگی جو بھی ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد شروع ہو جائے گی اور اپنے فضائل کے اعتبار سے یہ رمضان المبارک کی سب سے قیمتی ترین رات ہوتی ہے یوں تو رمضان کے آخری عشرے کی پورا رمضان شریف اس کی ہر ہر رات قیمتی ہے آخری عشرے کی ہر رات بہت قیمتی ہے لیکن خود ستائیسویں کے بارے میں بعض مستقل روایات آئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قیمت کے اندر شاید سب سے زیادہ اہم ترین رات ہے جو تھوڑی دیر میں شروع ہونے والی ہے آپ حضرات جو یہاں تشریف فرما ہے ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے شابان سے اپنے چلے کا آغاز کیا تھا اور آج ان کا چلہ مکمل ہو رہا ہوگا ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ رمضان شریف کے لیے تشریف لائے تھے رمضان کے شروع کے اندر آ تھے ایک آدھ دن پہلے آئے تھے ایسے لوگ بھی ہیں تشریف فرما جو آ چکہ یہاں ختمات ہوں گے بہت سارے قرآن پاک ختم ہوتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر مرکزی تراویح بھی ہو رہی ہوتی ہے اور دیگر جگہوں پر بھی اس مناسبت سے بھی ازاد تشریف لاتے ہیں علماء اور طلبہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے بہت ہی قیمتی اور منتخب یہ ایک مجموعہ ہے اور یہاں پر ہم سب کی حاضری خاص طور پر اس ماہ مبارک میں اس نیت سے ہوتی ہے کہ ہم اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ برکات سمیٹ سکیں ہمیں کوئی ایسا ماحول میسر آ جائے جہاں پر ہمیں وقت کی قدر و قیمت کا بھی احساس ہو اور ہمیں وہ کیفیات بھی نصیب ہوں جو اللہ جل شاہوں کی رحمتوں کو خاص طور پر متوجہ کرتی ہیں انسان جس قدر توجہ کے ساتھ جتنے ارتکاز کے ساتھ جتنی آہذاری کے ساتھ جتنے خوشبو اور خزو کے ساتھ اللہ جل شاہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ پاک کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور سعادتیں اس کے لیے مقدر ہوتی ہیں اس میں اس فضا اور اس ماحول میں جہاں پر ایسے ایسے حضرات جمع ہوں اور علماء کی اتنی بڑی تعداد ہو نیک لوگوں کی ذکر کرنے والوں کی اور اپنی اصلاح کے لیے آئے ہوئے لوگوں کی کتنا قیمتی جذبہ ہے کسی انسان کو ملک کے ایک کونے سے اپنے تمام معمولات اور مشاغل چھڑوا کر یہ فکر اس کو کسی ایک جگہ لے جائے کہ مرنے سے پہلے پہلے میں اس ترتیب پر آ جاؤں جو اللہ جل شاہ رخ مجھ سے چاہتے ہیں یہ فکر کتنی مبارک ہے اور یہ سوچ کتنی اچھی ہے تو اس سوچ کے ساتھ تشریف لائے ہوئے سینکڑوں ہزاروں لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں تو مجمعہ تو اتنا قیمتی ہو اور وقت پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری دن اور آخری راتیں ہوں اس میں جو بات کی جائے جو بات سنی جا رہی ہوتی ہے اگر اس کو ذرا سی توجہ دی جائے تو شاید سمجھنے کے لیے اور اپنے دل میں اتارنے کے لیے اور اس کو اپنا نسب العین بنانے کے لیے اس سے زیادہ اچھا مجمع اور اس سے زیادہ اچھا وقت انسان کو آسانی سے میسر نہیں آ سکتا مجمے کا اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں کے قلوب ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں جب ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک تو ہمارا جسم ہے اور ایک ہمارے جسم کے اندر ہمارا دل ہے جو مرکز ہے تمام چیزوں کا یہ دل ایک دوسرے کے اوپر اپنا اثر ڈال رہے ہوتے ہیں تو جب ایک جگہ پر بہت سارے دل جمع ہو اور ان سارے دلوں کو کوئی نہ کوئی فضیلت حاصل ہو کسی کو علم کی فضیلت حاصل کسی کو ذکر کی فضیلت حاصل کسی کو اخلاص کے ساتھ اپنے تزکیے اور اپنی اپنی اصلاح کی فکر کی نسبت حاصل تو یہ چیز اس پورے ماحول کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے پورے ماحول کے اوپر اس کا ایک اثر چھایا ہوا ہوتا ہے اس فضا کے اندر کوئی بات سمجھنا اپنے دل کے اندر اس کو اتارنا اس کو اپنی زندگی کا نسب العین بنانا اور اس اس ہدف کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا یہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے یہ یہی یہی بازار کے اندر کی جائے تو اس کا اثر کوئی اور ہوگا یہی بات کسی پارک کے اندر کی جائے جہاں پر چند لوگ بیٹھ کے سن رہے ہوں باقی لوگ کھیل رہے ہوں باقی لوگ کوئی تماشا دیکھ رہے ہوں تو اس بات کا اثر کچھ اور ہوگا تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو مختصر سی بات ہوگی اور اس سے ان امید ہے کہ اللہ تعالی سب سے پہلے کہنے والے کو کہ وہ سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے اور پھر ہم سب کو اس بات کی ایک فکر بھی نصیب فرمائیں اور اس کا فہم اور سمجھ بھی نصیب فرمائیں کہ ہم سارے لوگ یہاں پر جو جمع ہوتے ہیں اور وقتن فوقتاً ہوتے رہتے ہیں اور پورا سال یہاں پر ایک ترتیب چل رہی ہوتی ہے لوگ یہاں پر بھی تشریف لاتے ہیں پھر پورے ملک کے اندر الحمد اجتماعات ہوتے ہیں اور مراکز قائم کیے گئے ہیں اور مجالس پورے ملک کے اندر بیرون ملک دنیا کے بہت سے ملکوں کے اندر جو ہو رہی ہیں اس ساری چہل پہل کا اس ساری نقل و حرکت کا اس سارے کام کا اس کے مقاصد کیا ہے اور اسے ہمیں کیا چیز درکار ہے ہم سب کو کہ کیا چیز اس سے کیا نتیجہ کیا حاصل ہونا چاہیے جس کے لیے اتنے بڑے وسیع پیمانے کے اوپر آپ کو یہ ساری مشقت نظر آتی ہے تو میرے بھائی اور دوستو یہ بات ہم میں سے کسی شخص کے لیے بھی نئی نئی ہوگی اور نہ اس نے پہلی دفعہ سنی ہوگی ہمارے یہاں جتنی بات ہو رہی ہوتی ہے اس میں کوئی نئی بات تو ہوتی نہیں آپ حضرات ہر سال تشریف لانے والے لوگ سنتے ہیں اور یہاں دن میں تقریباً دو بیانات تو کم از کم ہوتے ہیں باقی اوقات کے اندر گفتگو چل رہی ہوتی ہے دو مستقل بیان ہوتے ہیں صبح ایک ساڑھے گیارہ بجے ہوتا ہے کس وقت ہوتا ہے تو آپ سب نے جو حضرات زیادہ وقت سے یہاں پر تشریف فرما ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بات ایک ہی ہوتی ہے ساری اسی ایک بات کو مختلف انداز میں اس کیا جاتا ہے کہ تاکہ کسی کا پس منظر مختلف ہوتا ہے کسی کا ذہن مختلف ہوتا ہے کسی کی سوچ مختلف ہوتی ہے کہ ہر ایک کی سمجھ کے اندر وہ بات آ جائے جتنے لوگ آئے ہوئے سب کو وہ بات سمجھ میں آ جائے اسی لیے اس بات کو الٹ پھیر کر کے وہ ایک ہی بات ہے جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے کہ انسان جس کو اللہ جل شاہ نے دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اللہ جلّہ شاہ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد ایسے فضول نئی چھوڑ دیا کہ اس کو یہ پتا نہ ہو کہ مجھے دنیا کے اندر اللہ پاک نے کس دے بھیجا کہ وہ اللہ جلشانوں نے اس کو اس کے مقصد زندگی کے بارے میں بڑا واضح اور دو ٹوک ارشاد فرمایا کہ میں نے انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کا مطلب مکمل بندگی کے لیے پیدا کیا ہے کہ گویا یہ انسان اپنی پوری زندگی اس زندگی کے اندر یہ جتنے بھی کام کرتا ہے جو جو اس کی ضرورت ہو جو اس جو اس کے لیے کرنے کرنے لئے جائز ہوں جس کے اللہ پاک کی طرف سے اس کو اجازت ہو جو بھی اس کا طرز زندگی ہے جو اس کا طرز حیات ہے جتنی چیزوں کے ساتھ بھی اس کا واسطہ پڑتا ہے اللہ جل شاہو اس انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کے ہر ہر مرحلے پر اللہ تعالی کے احکامات کا پاس رکھے گا یہ ہر قدم اللہ جل شاہ کی مرضی کے مطابق اٹھائے گا اور اسی زندگی کو سکھانے کے لیے اس کو اس زندگی کا ایک عملی نقشہ اس کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے اللہ جلیہ شاہ نے انتہائی جلیل القدر شخصیات کا انتخاب فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام والسلام کو بطور نمونہ بھیجا انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر جب آتے ہیں تو کیسی ایک عجیب و غریب زندگی گزار کر جاتے ہیں اللہ تعالی نے ان کی زندگیوں کی حفاظت کبھی بندوبست یہ رکھا ہے یعنی ان کی زندگیوں کے واقعات ان کا اسوا ان کا طرز عمل اس کو کیسے بہترین طریقے کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے ان کی باتیں ان کے اقوال ان کے ارشادات ان کی گفتگو ان کا طرز عمل یہ اسی لیے محفوظ رکھا گیا ہے کہ میرے اور آپ کے سامنے ایک اونچا نمونہ موجود ہو اس خیال کے ساتھ موجود ہو کہ یہ بھی گوشت پوش سے بنے ہوئے انسان ہیں درجات ان کے بے انتہا بلند ہے مرتبے ان کے انتہائی اونچے ہیں لیکن اللہ جہ شاہ نے ان کو پیدا اسی انسانی جسمانی ساخت کے ساتھ کیا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمیں پیدا کیا گیا اسی طریقے سے وہ دنیا میں اسی ترتیب سے آئے ہوتے ہیں جس ترتیب سے دنیا کے سارے انسان آتے ہیں سوائے آدم علیہ السلام کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان دو نبیوں کے استثنا کے علاوہ باقی سارے امبیان اصلاۃ والسلام اسی طرح ماں باپ سے پیدا ہوئے دنیا کے اندر آئے انسانوں کی عام انسانوں کی طرح کی ایک زندگی کے اندر گزارتے ہیں اور اس میں ان کو اگر انسانیت پر کوئی فوقیت حاصل ہوتی ہے کوئی نبوت ملنے سے پہلے بھی تو وہ ان کے کر ترین کردار کی ہوتی ہے اور انہی انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے وہ انسان ان کو ان کی ان اخلاقی اوصاف کی وجہ سے اور کردار کی وجہ سے اپنے آپ سے بہت اونچا سمجھتے ہیں تو اللہ جل شاہ نے یہ بندوبست ہمارے لیے فرمایا کہ نبی امبیابی بھیجے گئے اور پھر آخر کے اندر سید الامبیا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجیں اور اس آخری کتاب کی حفاظت کا اللہ پاک نے بندوبست فرمایا اور پھر انبیاء علیہ و صلاحت کی تیار کردہ جماعت وہ پورے عالم کے اندر اس کو منتشر فرمایا دنیا کے ملکوں ملکوں کے اندر کونوں کونوں کے اندر وہ لوگ گئے جہاں وہ لوگ خود کسی جگہ براہ راست نہیں پہنچ سکے تو پھر آگے ان کی تربیت یافتہ لوگ پورے عالم کو اس عالمگیر دعوت نے اور اس محنت نے اور اصلاۃ والسلام کے اس طرز زندگی نے اپنے گھیرے کے اندر لے لیا دنیا کا کوئی گوشہ آج ایسا نہیں بچا دنیا کا کوئی ملک آج ایسا نہیں بچا دنیا کی کوئی بستی آج ایسی نہیں بچی جو یہ کہے کہ مجھ تک یہ پیغام نہیں پہنچا جو یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے کون لے کر آیا تھا آج آپ دنیا کے کونے کے اندر اسفار کرنے والوں سے پوچھیں ہماری یہ تبلیغی جماعتیں اللہ تعالی ان کے فیض کو مزید عام فرمائے یہ سارے عالم کے اندر جاتی ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ دنیا کے ملکوں کے کونوں اور ایسے ایسے آخری انتہاؤں کے اندر وہاں پر جا کر بھی دیکھیں تو وہاں نہ صرف مسلمان ہوں گے اپنے طرز معاشرت کے ساتھ ہوں گے اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہوں گے اپنے ایک طرز حیات کے ساتھ ہوں گے قرآن اور سنت کی تعلیمات کے ساتھ ہوں گے میرے چچا جات بھائی کی تشکیل ایک زمانے کے اندر ڈیڑھ سال کی جماعتیں جایا کرتی تھیں تو وہ ڈیڑھ سال کی جماعت کے اندر ان کی تشکیل افریقہ کے انتہائی دور دراز ملک کے اندر ہوئی اور جماعت بھی پیدل تھی وہ پیدل جماعتیں کہلاتی تھی تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس طرح جماعت میں گئے اور اور ایک جنگل قطع کیا اور پھر علاقہ پیدل چل رہے تھے اور سڑکیں بھی نہیں تھیں اور پھر بھی دور دراز پہاڑوں کے آگے بستیاں تھیں اور وہاں جا کر ہم جب کسی بستی میں پہنچتے ہماری تشکیل وہ ہوئی تھی کہ وہاں مسلمان رہتے تھے اور وہاں مسلمانوں کی بستیاں تھیں ان کے مدارس تھے ان کی مساجد تھیں ہم اس کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ یا اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہاں بھی پہنچا ہے. اور ان لوگوں کے اسلام کا زمانہ اتنا قدیم تھا کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے آبا اجداد کب مسلمان ہوئے وہ کوئی ایسا متمدن معاشرہ نہیں تھا کہ جہاں پر سارے اسباب ہوں انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ کتنی صدیاں پہلے یہ پیغام ہم تک پہنچا تھا اور آج بھی وہاں پر یعنی اس دور کے اندر رسل و رسائل کا کے اعتبار سے انتہائی ترقی یافتہ زمانہ جو اپنے عروج پر ہے جس کے اندر یہ نقل و حمل کی, کی, کی, کی ترقیات اس دور کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہاں پہنچنا اتنا دشوار اور آج کل کے مروج اسباب وہاں پر موجود بھی نہیں تھے اور اسلام وہاں پر پہنچا ہوا تھا دین وہاں پر پہنچا ہوا تھا ان لوگوں کے لیے یہ اللہ جل شانوں کی جانب سے ایک بندوبست ہے ایک عالمگیر ہدایت پورے عالم کے لیے تو میرے عزیز اور دوستوں اس میں جو چیز اللہ جل شانہ ہم سے جس کا مطالبہ جب عبادت کا کہا جاتا ہے بندگی کا کہا جاتا ہے اس عبادت اور بندگی پر آنے کے لیے انسان کو اپنے دماغ کی ایک خاص تربیت درکار ہے وہ تربیت یہ ہے کہ اس انسان کو اس بات کا پتہ چلے اور یہ زندگی کے ہر ہر مرحلے کے اوپر جب اس کے سامنے یہ چیز آتی ہے ہر ہر قدم پر اس کے سامنے آتی ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے کسی چیز کی طرف کوئی عمل کرنا چاہتا ہے اس کے اعضاء وارے کسی چیز کے اندر مشغول ہونا چاہتے ہیں اس وقت اس کے سامنے دو چیزیں کھڑی بھی ہوتی ہیں ایک اللہ جل شاہ کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت آپ کا طرز عمل دوسری طرف ایک شیطان کی ترغیب دوسری طرف اس کے نفس کی خواہش دوسری طرف اس کے اس کے اندر سے ایک اور آواز بھی بعض اوقات اس کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے کوئی وقتی فائدہ منفاط جس کی طرف اس کی طبیعت لچا رہی ہوتی ہے اس اس سے یہ جو دو, دو راہ ہے اس پر انسان اپنے ایک دن کے دن میں ایک دن کے اندر سینکڑوں ہزاروں دفعہ اس, اس پہ کھڑا ہوتا ہے آ کیونکہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہے گا تو اس کے سامنے دو شکلیں موجود ہوں گی اب اس کے باطن کو اور اس کے اندر کو یہ تربیت درکار ہے اور اس کو اپنے اوپر اس کو اپنے آزا و جوارہ کے اوپر اپنے جسم کے اعضا کے اوپر وہ کنٹرول درکار ہے کہ جب بھی دن کے اندر بیسوں سینکڑوں ہزاروں بار وہ اس صورتحال سے دوچار ہو تو اس کا دل اس کے جسم کو اور اس کے اعضا کو اور اس کی سوچ اور اس کے فکر کو اور اس کے اعتقاد اور اس کے عقیدے کو اللہ جل شانہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے رستے پر چلائے نہ کہ نفس اور شیطان کے رستے پر اس کو چلنے دے یہ سب سے زیادہ پیش آنے والی چیز ہے دیکھیے دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں عطا فرمائی ہیں کوئی چیز کبھی کام آتی ہے کوئی چیز کبھی کام آتی ہے کوئی چیز ساری عمر کام نہیں آتی ہے چیزیں انسانوں کے پاس موجود ہوتی ہیں دنیا سے جانے والے لوگوں کا کبھی آپ جائزہ لیں کہ ان کے پاس کیا کیا کچھ تھا اس میں سے کتنی چیزیں ان کے کام آئیں اور کتنی چیزیں ساری عمر ان کے پاس رہیں ان کی ملکیت میں رہیں مگر ان کے کام نہیں آئے ہمارے جب لوگ فوت ہوتے ہیں تو لوگ یہ تبصرے کرتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ فلانا بندہ اتنی مشقت کی زندگی گزار گیا اور موت بھی اس کو آ گئی حالانکہ اس کی ملک کے اندر یہی کچھ موجود تھا لیکن اس سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا اس سے فائدہ ایسی قسمت میں نہیں تھا کہ اس سے کوئی راحت اس کو پہنچتی اس سے کوئی آرام اس کو پہنچتا اس سے کوئی چیز اس کو پہنچتی لیکن یہ تزکیے کی نعمت ایسی عجیب و غریب نعمت ہے کہ اس کی راحت اور اس کا فائدہ انسان کو چوبیس گھنٹے پہنچتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے یعنی یہ ورنہ یہ باقی چیزوں پر بھی انسان محنت کرتا ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جو محنتیں اور وقت لگ رہا ہوتا ہے مثلا دکان پہ لگ رہا ہے اور کاروبار پہ لگ رہا ہے اور ملازمت اور نوکری پر لگ رہا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ فوائد چاہیے ہوتے ہیں وہ فوائد ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں جب جبھی ہی ہم وقت لگاتے ہیں اس کے اوپر ایک نوجوان اپنا کیریئر بناتا ہے ایک ملازمت کے اندر تو اس کے ذہن میں کچھ فوائد ہوتے ہیں کچھ منافع ہوتے ہیں ایک کاروباری آدمی صبح سے شام تک اپنے کاروبار میں اپنے آپ کو فلاں کر دیتا ہے اس کو اس کے اندر کچھ فوائد اس کے پیش نظر ہوتے ہیں تو لیکن وہ فوائد بعض اوقات ملتے ہیں بعض اوقات نہیں ملتے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ صحیح صحیح کریں صحیح سروے کریں تو اکثر فوائد نہیں ملتے اکثر اوقات ایسے فوائد نہیں ملتے ایک صاحب کا ایک ملک کے بہت بڑے عہدے دار تھے بہت بڑے عہدے پر تھے جس عہدے پر جانے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ اونچا ترین عہدہ ہے اس کو اس ملک کے اندر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ان کے داماد ایک مقدمے کے اندر ماخوذ ہو گئے اور وہ بڑے ہی پریشانیوں سے اتنی پریشانیوں سے گزرے تی پریشانیوں سے گزرے کہ جیسے کوئی عام مزدور بھی شاید اتنی پریشانیوں سے نہ گزرے تو لوگ یہ تبصرے کر رہے تھے ہمارے دوست احباب کہ اس کے اس عہدے کا کیا فائدہ ہو اتنے بڑے عہدے تک یہ پہنچا لیکن اپنے خاندان کے افراد کو ان آزمائشوں سے ہی نہیں بچا سکا جو ایک عام ازمائشیں پر بھی آتی تو جو اس کی بے بسی کا عالم ہوتا وہ اس بندے کی بھی بے بسی کا وہی عالم تھا جو, جو اتنے بڑے عہدے کے اوپر تھا تو گویا کہ اس عہدے سے جو جاہ مطلوب تھی اس عہدے سے جو مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کا ذہن تھا وہ کام نہ آیا وقت کے اوپر ایسے ہی آپ دیگر چیزوں کے فوائد دیکھتے ہیں تزکیہ اللہ جل اللہ شاروں کی طرف سے ہمیں عطا کردہ اگر کسی کو عطا ہو جائے اتنی بڑی نعمت ہے کہ چوبیس گھنٹے زندگی اس زندگی کے اندر بھی اور اس زندگی پر چونکہ آخرت کی زندگی مرتب ہو رہی ہوتی ہے آپ کو اس کا فائدہ ہر ہر لمحے کے اندر محسوس ہوگا ہر قدم کے اوپر جب آپ کا قدم غلط سمت سے ہمارا قدم ٹھیک جگہ پر اٹھے گا تو اس کی بنیاد وہی تزکیہ ہوگا جو کیا گیا ہوگا اس کی بنیاد وہ تربیت ہوگی جو ہمارے کام آ جائے گی اور ہمارے سامنے بڑی بڑی چیزیں مزین کر کے بھی آ جائیں شیطان اپنے پورے جال کو بچھا دے ہم, ہمیں اس گھیرنے کے لیے لیکن یہ تزکیے کی جو نعمت ہے اور یہ تذکیہ کی جو تربیت ہے یہ ہمیں اس سے بچائے گی اتنی بڑی معمولی اتنی بڑی غیر معمولی نعمت ہے اللہ پاک یہاں جو لوگ آتے ہیں اور رہتے ہیں اور وقت گزارتے ہیں تو جو چیز جو اوقات وہ دیتے ہیں اس میں جس چیز کے حصول کی نیت ہوتی ہے جس چیز کے لیے وہ تشریف لائے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہمارے نفس کی یہ تربیت ہو جائے جس کو ہم تسکیہ کہتے ہیں اور جو اس کے نتیجے میں جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کو ہم کیفیت احسان کہتے ہیں ایک خاص قسم کی انسان کو اللہ جانوں کی عظمت کا کیسا عجیب و غریب استحظار ہو جاتا ہے کہ وہ جب عبادت کر رہا ہوتا ہے عبادت سے مراد چاہے وہ براہ راست عبادات کر رہا ہو یا بالواستا عبادات کر رہا ہو کوئی عمل بھی وہ کر رہا ہو ایک تو اس کے اس استحجار کی وجہ سے اس کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے اور پھر ہر عمل کے اندر اس کو اخلاص کے اونچے ترین درجات نصیب ہو جاتے ہیں اعلیٰ ترین پیمانے کے اخلاص کے ساتھ وہ کاموں کر رہا ہوتا ہے ایسے ہی کاموں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور ایسے ہی کاموں میں اللہ جان برکت عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اخلاص کے بغیر کسی چیز کو قبول نہیں کرتے اگر اس کے اندر اخلاص موجود نہیں تو یہ تزکیہ کے جو کل کو کے لیے انسان کو یہ انسان کی تہذیب ہے انسان کو مہذب بنانا ہے انسان بنیادی طور پر اس کو اس میں ایک ایک, ایک ایک اس کی سرشت میں ایک چیز ہے کہ اس کو بہائم کے ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی مناسبت ہے ایک طرف سے انسان کی ایک ایک رشتہ ہے جانوروں کے ساتھ کچھ چیزوں میں جانوروں کے ساتھ شریک ہے آپ دیکھیں جانور بھی کھاتے پیتے ہیں اپنی نسل بڑھاتے ہیں ان کو بھی کوئی سایہ چاہیے ہوتا ہے ان کو بھی کوئی گھر نما چیز چاہیے ہوتی ہے یہ ساری انسانوں میں ان کے ساتھ شریک ہے دوسری طرف انسانوں کو فرشتوں کے ساتھ بھی مناسبت ہے اللہ جہ نے اس کو مسجود ملائکہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ میں اپنی نیابت کے لیے اپنی دنیا کے اندر اپنی خلافت کے لیے اس کا انتخاب کیا ہم نے انسان کا انتخاب کیا تو یہ اس کی اس جہاں سے مناسبت بلکہ اس میں ایک اس کو تفوق بھی حاصل ہے تو تزکیے کے اندر جو جو تربیت ہوتی ہے انسان کی وہ یہ کہ اس کی اس کے منہ سے جانوروں والی عادات کو چھڑا کر جانوروں والے طرز زندگی سے اس کو دور لے جا کر جانوروں کے طرز زندگی میں کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نفسا ہوتی ہے اس کے اندر کوئی رحم نہیں ہوتا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بلی چوہے کے اوپر رحم کھائے یا کوئی اور چیز جانور کی دوسرے جانور پہ رحم کھائے اور یا کوئی ایک جانور اپنا حصہ دوسرے جانور کو کھلائے کبھی کبھار ایسے واقعات لوگ کہیں دیکھ لیتے ہیں کوئی وہ, وہ بھی اللہ جل شاہوں کی طرف سے لیکن عام جانوروں کے اندر عام طور پر ایک بے ہنگم قسم کی زندگی ہوتی ہے اس خواہشات کی زندگی جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں جب چرنا چاہتے ہیں چرتے ہیں جہاں سے مرضی ہے چرتے اور ان کو اس طرز زندگی سے انسان کو ہٹا کر اس کو یہ فرشتوں والے طرز زندگی کی طرف لے کر جایا جائے, جائے کہ جن کے بارے میں اللہ جل شاہ نے فرمایا کہ وہ میری معصیت کے قریب بھی نہیں پھٹکتے لا آسون اللہ ما معصیت کا اللہ کی نافرمانی کا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسے پش ڈالنے کا اللہ جل شاہ کے احکامات کو روندنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے ان کے ہاں اس کا نظام ہی اس کا سسٹم ہی نہیں ہے تو یہ انسان اگر اس کو اس کو وہ ماحول ملے اور اس کو وہ تربیت ملے اور یہ اس فضا کے اندر رہے تو یہ اس طرف سے کٹ کے جانوروں کے طرز زندگی سے کٹ کر یہ فرشتوں اور نورانی مخلوقات کے قریب ہو جاتا ہے اور یہ تذکیے کے ذریعے سے ہوتا ہے یہ اتنا اتنا عظیم الشان کام ہے یہ انسان سازی ہے انسانوں کو بنانے کا عمل ہے کہ ایک انسان جو بچارہ بے ہنگم ہے بے ترتیب ہے اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے اس صلاحیتوں سے مالا مال ہے اللہ پاک نے اس میں صلاحیتیں رکھی ہیں اللہ ج شاہ نے اس کے اندر عجیب و غریب قوتیں رکھی ہیں لیکن وہ ساری قوتیں اور صلاحیتیں اس کے اس کی وزائے ہو رہی ہیں اس انسان کے اندر کو مہذب بنا دیا جائے اس کی تہذیب ہو جائے اس کی اس کا تزکیہ ہو جائے اس کے اخلاق درست ہو جائیں اس کے اندر جو اعلیٰ ترین اور تھے وہ سوار دیے جائیں وہ پروان چڑھا دیے جائیں اور جو اس کے اندر ایسی چیزیں تھیں جو اس کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے نقصان دہ تھیں ان جذبات کو دبا دیا جائے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے ایسا اس کے اوپر اچھے اخلاق کا غلبہ کر دیا جائے آپ سوچیں کتنا بہترین یہ عمل ہے اور اسے تیار شدہ افراد کیسے قیمتی افراد ہوں گے افراد یہی ہوتے ہیں اصل میں یہ جو دنیا قائم ہے ایسے لوگوں کے بلبوتے پر قائم ہوتی ہے اللہ جلشان یہی لوگ اس مقاصد پر پورے ہوتے ہیں جس کے لیے انسانیت کو پیدا کیا ہے ایک تو یہ عظیم و شان کام الحمدللہ یہ محنت یہاں پر کی جاتی ہے اور اس کے لیے اوقات مانگے جاتے ہیں جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ وقت دیں یہ اس کام کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے اس کو, اس کو وقت چاہیے اس کام کو اور ماحول چاہیے اور یقین جانیے کہ وقت تو پھر انسان دیتا ہے دنیا میں کہاں کہاں ضائع کرتا ہے میں تو یہ کہتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ ماحول بڑی قیمتی چیز ہے یہ آسانی سے نہیں بنتا ماحول فضا ایسی جہاں پر بڑی وقت لگتا ہے کسی جگہ پر فضا بننے کے اندر لوگوں کی کوئی عادت بننے کے اندر ایک چیز کا مزاج بننے کے اندر یہ جو سماجیات کے ماہرین ہیں سوشیالوجی کے ماہرین یہ جو انتھروپالوجی کے مضامین پڑھاتے ہیں یہ لوگ تو کہتے ہیں یہ صدیوں کا عمل ہے کہتے ہیں صدیوں کے بعد چیزیں راسخ ہوتی ہیں صدیوں کے بعد چیزیں مزاج بنتے ہیں اور ڈھلتے ہیں جو لوگوں کی اور یہ بشریت کے نام سے ایک مضمون پڑھایا جاتا ہے ہماری یونیورسٹیوں کے اندر اور اس میں انسانوں کے مزاج اتوار عادات سماجیات معاشرت اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے تو آپ ان مضامین کے لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کیا بتاتے ہیں کہ انسانی عادات میں تغیر و تبدل کیسا ان کے نزدیک مشکل ترین عمل ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ایسی چیز ہے کہ تو جب انسان نسل در نسل ایک کام کرتا ہے تب جا کر وہ اس کی سرشت کے اندر داخل ہوتا ہے یہاں تو آپ سے صرف ایک چالیس دن مانگے جاتے ہیں ورنہ یہ کام اگر چالیس سال کے اندر بھی ہو تو بھی تعجب ہوگا کہ 40 سال میں کیسے کہ انسان بدلا اس میں تبدیلی کیسے آئی تو یہ اوقات اس کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے یہ ماحول بڑی مشکل سے بنتا ہے اللہ جلیہ شانہ نے یہاں پر اس وادی کے اندر جہاں پر دیکھیں دور دور تک اور کسی چیز کا کوئی کوئی آثار نہیں ہے کسی قسم کے بھی یہاں اللہ چلیہ شانہ نے ایک جگہ بنا دی اس جگہ پر اس ماحول کے اندر اصل میں کثرت عبادت چاہیے ہوتی ہے اس قدر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے کہ اس کے در و دیوار کے اندر اللہ کی یاد شرایت کر جائے ماحول کے اندر آنے والے پر خود بخود اس یاد کا ایک اثر اس تو ہوتا ہے ہر چیز کا اثر دیکھیں اپنے دائیں بائیں پر بھی ہوتا ہے جو, کا، جو عمل کہیں پر ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا اثر اپنے دائیں بائیں دیواروں پر پہاڑوں پر ہر چیز کے اوپر اس چیز کا ایک اثر موجود ہوتا ہے آنے والے کے دل کے اوپر اس کی کیفیت مرتب ہوتی ہے پھر انسانوں کے موجودگی کا بھی اور پھر ایک بڑی طاقتور چیز یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کے قلوب کسی چیز کے اوپر مجتمع ہو جائیں اس طاقت کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور مادی طاقت نہیں کر سکتی حقیقت ہے مسلمانوں نے اس قوت کو پہچانا نہیں ہے اپنی آج بھی ہم مادی قوتوں سے مروب ہیں اور بہت زیادہ مروب ہیں لیکن یہ جو کلوب کے اجتماع کی قوت ہے اس کے ذریعے سے حضرات صحابہ نے جو صفوں کی صفے پلٹی ہیں کفر کی وہ اسی قوت کے بل بوتے پر پلٹی ہیں وہ نام سارے لوگ یہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کہ بدر کے میدان میں صاحبہ کے پاس دو گھوڑے تھے اور ستر اونٹ تھے اور تین سو تیرہ نفوس تھے مقابلے کی یہ تیاریاں تھی وہ جو مدد اللہ تعالیٰ اللہ جل شاہوں کی اترتی آسمانوں سے وہ قلوب کے اجتماع کے اوپر اترتی جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے قلوب کو باہم یکجان میں دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے دل ایک عظیم الشان مقصد کے اوپر ایک بڑے بہترین اور اعلیٰ ترین مقصود کے اوپر ان کے دل اکٹھے ہو چکے ہیں وہاں اللہ سے فرشتے اتارتے اور اور انسانیت نے دیکھا ہے دنیا نے دیکھا ہے کہ اللہ پاک نے مدد کیسے کی یہ قلب مجتمے کیسے ہوں گے یہ جب آپس جب ان کا تزکیا ہوگا تو یہ اکٹھے ہوں گے اگر ان کا تزکیا نہیں ہوا ہوا یہ کبھی بھی نہیں اکٹھے ہو سکتے ہمیشہ تزکیہ پہلے تزکیہ ہوگا اور یہ مضکہ قلوب جو ہوں گے یہ جو سمرے ہوئے اور یہ جو روشن اور یہ جو آئینے کی طرح چمکے ہوئے دل ہوں گے یہ ایک دوسرے کو پہچان پہچان کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں اور اس کو جماعت کہتے ہیں ہم پتا نہیں جماعت کس چیز کو کہتے ہیں جماعت تو ان قلوب کے اجتماع کو کہتے ہیں کہ جب ایسے لوگ جن کے دلوں کے اوپر محنت ہوئی ہوتی ہے جنہوں نے خاص ماحول کے اندر اپنے آپ کو سنوارا ہوتا ہے ایک خاص ماحول کے اندر اپنی, اپنی تربیت کی ہوتی ہے جنہوں نے اللہ جل شاہوں کی, کی احکامات پر عمل کرنے اور پورے احسان اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کو سیکھا ہوتا ہے اور اس پر عمل کیا ہوتا ہے جب یہ قلوب اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ وہ جمعیت ہے یہ وہ جماعت ہے یہ وہ گروہ ہے جس کے بارے میں اللہ چلّہ شاہر نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ اور ان کے ان کے ان کے اوپر اللہ چلیہ شاہوں کی رحمتیں ہوتی ہیں اور حضرات صحابہ کرام اس کا سب سے بڑا اسوا اور نمونہ دنیا کے سامنے موجود ہے ملکوں سے آئے تھے کس پس منظر کے لوگ تھے کیسے ان کی مختلف چیزیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے کے اندر کیسی ایک شاندار جماعت اس کے نتیجے کے اندر تیار ہوئی سارے فرق مٹ گئے کسی کو نہیں پتا چلا کہ یہ سلمان فارس سے آئے تھے اور سہیب روم سے آئے تھے بلال حبش سے آئے تھے یہ قریشی ہیں یہ انصاری ہے یہ اوس سے ہے یہ حضرت سے ہے یہ یہودیت سے اسلام کی طرف آئے یہ عیسائیت سے اسلام کی طرف آئے ہیں یہ سارے بتانے رنگ و بو ٹوٹ کر ایک جمعیت کے اندر, ان اندر اکٹھا ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضِ صحبت تھا پھر اللہ تعالی نے اس مختصر جماعت جب یہ تیار ہو گئی تو اللہ اس کے کرشمے پھر کیسے انسانیت نے دیکھے یا نہیں دیکھے تاریخ نے دیکھے یا نہیں دیکھے اس چشم فلک نے دیکھے یا نہیں دیکھے کہ کیا اس دنیا کے اندر کیسے حیران کر دینے والے واقعات انگشت بدندا ہے ان کے قلم اور ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کی انگلیاں ان کے, زبانوں کے نیچے ہیں کہ اس چھوٹی سی جماعت نے اس چالیس پچاس، آٹھ ستر سال کے عرصے میں اس عرب کے صحرا سے اٹھی ہوئی دعوت کو کیسے دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا دیا اور کس طریقے سے پہنچایا کس قوت کے ساتھ پہنچایا کیسے لوگ تیار کیے کیا افریقہ کے جنگلوں کے اندر جو لوگ تیار کیے مابرا النہر کے اندر اور یہ وستی ایشیا کی ریاستوں کے اندر وہ سارے کے سارے ایسے لگتے جیسے ایک کارخانے کے اندر تیار شدہ کوئی چیز کوئی فرق نہیں رہا مشرق و مغرب کے لوگوں کے درمیان پیغام میں اور دعوت کے اندر اتنی قوت تھی میرے بھائی اور دوستوں اور اس کی بنیاد وہ یہ تزکیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو فرائض چہار ہے چار منصب نبوت کے جو چار کام ہیں اس میں سے اسی نجل شانو ہر بار اس کا ذکر فرماتے لی بات جس کے اوپر یہاں کام ہوتا ہے جس کے لیے وقت مانگا جاتا ہے اب یہ کام وقت کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ رسمی چیزوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا یہ رسمی اجتماعات کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا اسی لیے آپ آزاد میں سے جو لوگ دعا کے لیے تشریف لائے ہیں میں ان سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ دعا کے لئے آنا بہت مبارک بات ہے دعا تو جہاں جتنا بڑا مجمع ہوگا جتنا نیک مجموعہ ہوگا دعائیں اتنی زیادہ قبول ہوں گی مجھے اس میں کوئی کلام نہیں کہ یہاں دعا بڑی بابرکت ہے اس میں آنا بھی چاہیے اور اس کی دعائیں اس میں قبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہیں بہت قبولیت کے اسباب جمع ہے لیکن اس پر اکتفا مت کریں کہ آپ کہیں کہ میں دعا میں شرکت کر کے چلا جاؤں گا تو انشاءاللہ شاء آپ کی دعائیں اللہ جل ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے لیکن تزکیے کی عظیم الشان نعمت سے اراض نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ عمل بغیر وقت دیے اور بغیر ماحول میں آئے ہوئے بغیر تربیت پائے یہ نعمت حاصل ہو جائے گی ایسے نہیں ہوتا عادت اللہ نہیں ہے باقی اللہ جل شان کسی کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے انسان تو اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن عادت اللہ نہیں اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ انسان اس محنت کے بغیر سنور جائے اپنے اوپر محنت کیے بغیر سنور جائے اپنے اپنے اوپر کام کیے بغیر سنور جائے تو دوست پہلی چیز یہ دوسری چیز میرے بھائی اور دوستوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہو نے آخری نبی بنا کر بھیجا آخری کتاب آپ کو عطا فرمائی اور اعلان فرما دیا کہ اب قیامت تک ابد الآباد تک اب اور نبی کوئی نہیں آئے گا کتاب کوئی نہیں آئے گی قرآن کے اندر تمام آسمانی کتابوں کی خیروں کو اللہ پاک نے جمع فرما دیا تمام آسمانی کتابوں کا عطر اور خلاصہ اللہ کے پیغامات جو آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک آ رہے تھے اس کا عطر قرار پاک میں اللہ شانہو نے جمع فرما دیا اور اس کے اوپر سلسلے کو بند فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا جامع دین عطا فرمایا کہ اس کا بہت بڑا فرق یہ رہا دیگر ادیان کے ساتھ آسمانی مذاہب کے ساتھ کہ پہلے زمانے کے بدلنے سے انسانوں کے طبیعتوں میں اور ان کے مسائل اور ان کے تقاضوں کے بدلنے سے اللہ جانبیا بھی دیگر بھیجا کرتے تھے ایک نبی کا دور گزرا لوگوں میں تبدیلی تغیر واقع ہوا اور انسانی عادات میں کوئی تبدیلی ہوئی کچھ ہوئی تو اللہ جل شاہ نے جو نیا نبی بھیجا اس کی شریعت کے فرو احکامات کے اندر رد و بدل فرما دیا اس رد و بدل وہ انسانوں کے موافق کر دیا اس انسانوں کے لیے آسان کر دیا اس کو کچھ پچھلی شرح کی بعض اوقات سختیاں اگلوں کے لیے نرم کر دی یہودیت کے فروئی احکامات میں اگر کوئی کوئی چیز ایسی تھی جو اگلے لوگوں کے لیے مشکل ہو تو عیسائیت کے لیے اللہ جل شاہوں نے اس کو تبدیل فرما دیا جب علیہ السلام کو شریعت دی اصولی پیغام نبیوں کا ایک رہا ہمیشہ اصولی دعوت نبیوں کی ہمیشہ ایک رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جامع مانے تعلیمات عطا فرمائی کہ قیامت تک چاہے زمانے میں جتنی تبدیلی آ جائے انسانی تمدن جس قدر بھی ترقی کر لے اور تغیر کے جتنے مراحل سے بھی گزر جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کی رہنمائی کے لیے اس معاشرے کی قیادت کے لیے اس کی سیادت کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کو اللہ پاک نے تیار کر کے بھیجے اس میں یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ یہ ہر قسم کے تغیر و تبدل کی قیادت کرے گا کچھ بھی بدل جائے لیکن اس اس دین کے اندر اتنی وسعت اور اتنی جامعیت ہے اب جو لوگ اس دین کے نام لے لیوائے جو لوگ اس دین کے ساتھ وابستہ ہیں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس دین کا حلیہ بگڑنے نہ دے وہ اس دین کی جامعیت کو اس کی اس آفاقیت کو اس کی اس ہمگیریت کو اس کو اگر مسلمانوں نے محدود کر دیا اور اس کو اگر مسلمانوں نے اپنے مزاج اپنی طبیعتوں اور اپنے محدود اور کوتاہ علم کے مطابق اس کے اندر کوئی قطر بیونت کی قطب کی اس کے کسی ایک جز کو کل قرار دے دیا اس کے کسی ایک شعبے کو پورا دین قرار دے دیا تو یہ اس عظیم الشان نبوت کے ساتھ اور اس عالمگیر گیر آفاقی پیغام کے ساتھ اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ آپ نے انسانیت کے سامنے اس دین کی جامعیت کی روح کھینچ دی اور اس انسانیت کے سامنے اس کا ایک پہلو رکھا اس کا ایک گوشہ رکھا اس کا ایک شعبہ رکھا اس کی ایک, اس کی ایک شاخ رکھی اور اس کے درمیان تفاضل کو یا اس کے درمیان اس کے بڑھانے اور چڑھانے کو اپنی طبیعتوں کے مطابق اس کے فیصلے کیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس امانت کے اندر خیانت کی جو ہمارے ذمے تھی کہ ہم انسانیت تک اس دین کو اس طریقے کے ساتھ پہنچائیں گے جیسے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچائیں یہ بارے امانت ہے ہمارے کندھوں کے اوپر اور سب سے بڑی امانت ہے اس سے بڑی امانت اور کیا ہوگی کہ کسی کے کندھے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی امانت پڑی ہو کہ یہ اس نے دو انسانیت کو پہنچانی ہے لیکن اس کے اندر کوئی اس نے کمی بیشی نہیں کرنی اس کے اندر تو اللہ جلیہ شاہ نے مزید نبیوں کی تشریف آوری کو گوارہ نہیں فرمایا ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اور نبی کوئی نہیں آئے گا نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تو اللہ جلیہ شاہوں نے خاتمہ فرما دیا کہ اب یہ بات بالکل ایسے رہے گی اس کو کوئی کوئی اور آدمی بدلے یا اس کو پورا نہ پیش کرے مکمل نہ پیش کرے اس کے سارے احکامات نہ بیان کیے جائیں کچھ چیزوں کے بیان کے اوپر انسان اپنی زبان مروڑ لے اس کے اوپر انسان کسی ایسے طریقے کے ساتھ اس کو بیان کرے کہ جس سے اس کا حق ادانا اس شعبے کا اس علم کا اس علم کی اس شاخ کا یا اس حکم کا اللہ جل شان ہو کے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ ظلم ہوگا یہاں جو جہاں جو ذہن دیا جاتا ہے اور جو دعوت دی جاتی ہے اور جو تربیت دی جاتی ہے اور جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل دین کو بیان کیا جائے گا پورے دین پر عمل کرنے کی بھی دعوت دی جائے گی یہ دعوت کرنا تو بہت مشکل ہے کہ ہم پورے دین پر عمل کرتے ہیں لیکن پورے دین پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ تو کوئی بھی دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ میں پورے دین پر عامل ہوں لیکن پورے دین کا بیان کرنا اور اسی طریقے سے بیان کرنا جو اس کی حیثیت ہے پورے دین کی دعوت دینا پورے دین کی تعلیم کرنا اس کی تعلیم دینا پورے دین پر عمل کی دعوت دینا اور پورے دین کے اوپر کھڑا ہونے کا عزم کرنا اور عزم لینا یہ یہاں کے ہمارے نظام تربیت کا حصہ ہے اس میں اب اس کی تفصیلات کا موقع نہیں اس کی شاخوں کے بیان کا بس پورا دین جب ہم کہتے ہیں کامل دین جب ہم کہتے ہیں تو اس سے قرآن و سنت کا وہ پورا پوری ہم اگیریت کے ساتھ وہ چیز آ جاتی ہے یعنی جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کلا جا بن نبی و صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جس کا حکم فرمایا جو کر کے دکھایا جس کی تعیم عطا فرمائی وہ مسلمانوں کی زندگیوں کے اندر اس کو لانے کی محنت کرنا اس پر مسلمان معاشروں کو اس پر مسلمان افراد کو اس پر مسلمانوں کے ملکوں اور شہروں کو ان کی بستیوں اور علاقوں کو اس کے اوپر کھڑا کرنا یہ اس محنت کا دوسرا اہم ترین مقصد ہے تیسری بات میرے بھائی اور دوستو وہ یہ, کہ اگر یہ دو مراحل آپ فرض کیجئے اس پر بھی کام ہو رہا ہو کہ انسان انفرادی طور پر بھی سنور رہا ہو تذکیا ہو رہا ہو اس کا اور دوسری طرف اس کی دعوت بھی ہم ہے پورے دین پر مشتمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کامل شریعت اور نبوت کے تمام گوشوں پر محیط ہے تیسری چیز اس کے بعد یہ کہ ان, ان ان لوگوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نام لیواؤں کو آپ کا آپ کے دین پر چلنے والوں کو اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کو ان کو باہم یکجان ہو جانا چاہیے ان کو ایک دوسرے کا معید اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والا ہونا چاہیے ان کے قلوب کو اپس کے اندر جڑا ہوا ہونا چاہیے ان کی محنتوں کے درمیان ایک ربط اور تعلق ہونا چاہیے ہر محنت ہر شعبے کی محنت ہر طبقے کی محنت وہ دوسرے محنت کے لیے ایک معاون ثابت ہو رہی ہو اس کو تقویت پہنچا رہی ہو اس کی طاقت کا باعث بن رہی ہو دل مسلمانوں کے باہم آپس کے اندر جڑے ہوئے ہوں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور وہ معمولی معمولی باتیں جس کی بنیاد کے اوپر مسلمان ایک دوسرے سے ٹوٹ جائیں ایک دوسرے سے متنفر ہو جائیں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں حتیٰ کہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں مسلمانوں کی اگر آپ نے آج اس دنیا کے اندر دشمنی دیکھنی آپ حیران رہ جائیں گے آپ اس وقت دیکھیں ہندوستان کے اندر ایک ایسی حکومت ہے جو انتہائی شدت پسند قسم کی ہندو حکومت ہے میں نے ایک بیان پڑھا ایک مسلمانوں کے گروہ کا جس میں اس نے ہندوستان کے اس وزیر اعظم سے یہ کہا تھا ہندوستان کے وزیر اعظم نے مسلمانوں کے ایک گروہ سے ملاقات کی علماء سے تو دوسرے گروہ نے اخبار کے اندر بیان جاری کیا جو میں نے پڑھا تھا کہ اس نے کہا کہ اس ہندو وزیراعظم کو اور مسلمانوں کے بدترین دشمن کو اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جس گروہ سے ملے ہیں یہ گروہ جو ہے یہ انتہائی اس قسم کا گروہ ہے اور یہ اس قسم کا گروہ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہے اور شکایت کس کو لگا رہا ہے ہندو کو ہندو کو کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ اس انسانیت کے لیے خطرہ ہے اور یہ مسلمان جو ہے یہ انتہائی زمین کا فاسد ترین مادہ ہے ان کو تو ختم کر دینا چاہیے آپ نے ان سے ملاقات کیوں کی اس پر وہ یہ میں نے اخبارات بیان میں سوچا دیکھیں جب مسلمانوں کے اختلافات بڑھ جائیں تو وہ اس حد تک بڑھ سکتے ہیں کہ ایک اپنے اپنے ازلی دشمن کو جو دنیا سے اسلام ختم کر دینا چاہتا ہے مسلمانوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کی شکایت اس کو لگا رہے ہیں اس کا ذہن بنا رہا ہے ان کے خلاف اقدام کرنے پر حالانکہ ان کی وہ بھی اس ہندوستان کے اندر کروڑوں کی تعداد کے اندر بستے ہیں کروڑوں کی تعداد میں وہ مسلمان بستے تو یہاں تک اختلاف پھر اس تک جا سکتا ہے کہ مسلمان ہندوؤں کے دوست ہو جائیں گے اور مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف یہودیوں کے دوست ہو جائیں گے عیسائیوں کے دوست ہو جائیں گے ہندوؤں کے دوست ہو جائیں گے لیکن مسلمان مسلمان کا دوست ہونے پر تیار نہیں ہوگا مسلمان مسلمان کے ساتھ کھڑا ہونے پر تیار نہیں ہوگا یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ نہیں کہ یہ خیالی باتیں اس وقت ہمارا مشاہدہ ہے جو لوگ آنکھیں کھول کر دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں ان سب لوگوں کو پتا کہ کہاں کہاں یہ کچھ ہو رہا ہے کس کس جگہ یہ ہو رہا ہے مسلمان کہاں کا طاقوتی قوتوں کے گروہ در گروہ الاکار بن گئے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف اپنے مسلمانوں کے خلاف اس کا حل کیا ہو اس کا حل وہ وحدت کی وہ دعوت ہے اور وہ نکات ہے جس کے اوپر اگر ہم اپنے ہم ہم اپنے معاشرے کے مسلمانوں کو بلائیں اور ان کو اس پر دعوت دیں اور تربیت دیں تو ان کے دلوں کے اندر کشادگی پیدا ہو جائے گی اصل تو دل کی تنگی کا مسئلہ ہے جس میں گنجائش نہیں ہے اصل تو اس تعلیم کا مسئلہ ہے جو دی گئی ہے جس کے اندر چھوٹے مسائل کو بڑا کر کے پیش کیا گیا ہے جس کے اندر بڑے مسائل جو اصل مسائل تھے وہ تعلیم کا حصہ نہیں وہ تلقین کا حصہ ہی نہیں اس پر بات ہی نہیں ہوئی اور جو چھوٹے چھوٹے مسائل جس میں ایک سے زیادہ آرا ہو سکتی ہیں بعض اوقات اس کو بڑا مسئلہ بنا کر لوگوں کے سامنے جب پیش کیا گیا تو یہ آج جو معاشرے کے اندر آپ کو خلفشار نظر آ رہا ہے جو آپ کو انتشار نظر آ رہا ہے جو آپ کو باہم ایک بازار گرم دست باہم دستو گریبان نظر آ رہے ہیں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اسلام کے نام پر دین کے نام پر رسول اللہ کے نام پر یہ اس کا نتیجہ ہے اس سے امت کو نکالنا اس دور کا سب سے بڑا کام ہے یا نہیں آپ بتائیے امت کو اس کیفیت سے باہر نکالنا اور اس کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے گنجائش پیدا کرنا مسلمانوں کی محبت پیدا کرنا مسلمانوں کے درمیان ان چیزوں کے اوپر اکٹھے ہو جانا جن چیزوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جوڑ کر گئے تھے جن باتوں پر آپ اکٹھا کر کے گئے تھے تو وہ, وہ کیسے ہوگا اللہ جل شاہ ہمارے حضرت کی عمر برکت عطا فرمائے اور ان کے علوم سے اور ان کے فیض سے اس پورے عالم کو معطر فرمائے اس پر الحمد یہاں ان گزشتہ بیس سالوں میں جو جو محنت ہوئی کربوگا شریف سے بھی اور باقی مراکز سے بھی الحمدللہ للہ اس کے آثار اب پورے ملک کے اندر اور ملک سے باہر دیکھے جا رہے ہیں چار باتیں اس پہ حضرت میں مختصر انداز میں وقت ختم ہو گیا اور میں نے بہت چاہا کہ اس بات کو بہت ہی مختصر کروں کہ چار چیزیں اس کے اندر ہے میں خاص طور پر یہ بات علماء آ کے سمجھنے کی ہے اور مدارس کے طلبہ کے سمجھنے کی ہے اور عوام الناس کو پھر اپنے علماء کی ماننی چاہیے بہت سے لوگوں کو شاید چونکہ وہ مدارس یا خاص مذہبی ماحول سے وابستہ نہیں ہوتے ہمارے کالج یونیورسٹیوں کے نوجوان تو وہ اس کی بعض تفصیلات کی وجہ شاید نہ سمجھ پائیں لیکن اہل علم جو حضرات مدرسوں سے وابستہ ہیں یا جو علماء کی سود بیٹھتے ہیں وہ خود اس کی پشت ہر بات کی پشت پر جو اختلافات کا ایک وسیع بازار ہے وہ اس اشارے سے اس کو سمجھ جائیں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کے پیچھے ایک خلفشار اور پھٹن کی دنیا آباد کر دی گئی ہے اگر اس نقطے کے اوپر لوگوں کو لے آیا جائے تو وہ سارے کے سارے شگاف بند ہو جائیں گے جو اس امت کے اندر پیدا کیے گئے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندے کو پتہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور اس کا ایمان ہے کہ ہمارے عقیدے کی اساس اور بنیاد وہ توحید ہے اللہ جانوں کی وحدانیت ہے ذات و صفات کے اندر اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہے اللہ جل شاروخ کر رہے اس کو توحید کہتے ہیں اس پر بہت تفصیل سے گفتگو کی جاتی ہے کتابوں کتابیں توحید کے اوپر لکھی گئی ہیں قرآن پاک کا مرکزی مضمون ہے ہزاروں آیتیں اس کے اوپر شاہد عدل ہیں یہ توحید مسلمانوں نے اس کا بیان بھی کرنا ہے اس کے اوپر آنا بھی ہے اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بھی بنانا ہے اور اسی کو اپنے دین کی عمارت کا بنیادی ستون بھی بنانا ہے اس بات میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں مسلمانوں کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جو اس بات کا قائل نہ ہو کوئی مسلمان گرو ایسا نہیں ہو سکتا جو توحید کے بغیر کسی اسلام کا قائل ہو جو یہ کہے کہ ہم اسلام تو مانتے توحید نہیں مانتے آپ نے آج تک سنا ہے کوئی ایسا مسلمان ایسا مسلمان کوئی نہیں ہوگا مسلمان نہیں ہوگا جو کہے کہ مطل... تو اس پر تو مسلمانوں کا اتفاق ہے کلی المسلمین متفق ہے اس کے اوپر کہ یہ ہماری اساس ہے اور یہ ہماری بنیاد ہے اس کے اوپر ہمارے پورے دین کی عمارت کھڑی ہے لیکن توحید کے بیان کے اندر جب بے احتیاطی کی جائے اور صلف صالحین کو اور بزرگان دین کو اور مقبول اور نیک ہستیوں کو توحید کی آڑ کے اندر نشانہ بنایا جائے اور ان کی ان کی توہین کی جائے اور ان ان کو ان کے مرتبے سے گرانے کی کوشش کی جائے اور ان کے بارے میں نازیبا اور بےدبی کے الفاظ کہے جائیں تو پھر اس توحید سے اللہ جل شاہ کا وہ تعلق جو درکار ہے وہ حاصل ہوگا یا انتشار حاصل ہوگا ایسی توحید اگر اس پیرائے کے اندر بیان کی جائے گی تو توحید جس وحدت کی بات ہے اور اس کے نتیجے میں جس وحدت کا حصول مطلوب ہے وہ حاصل ہوگا یا اختلاف اور انتشار حاصل ہوگا یا گروہ بندیاں حاصل ہوں گی یا گالی گلوچ کا ماحول حاصل ہوگا سب و شتم کی فضا بنے گی تو ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ توحید کو بیان کیا جائے اور ڈنکے کی چوٹ پر کیا جائے قرآن و سنت کے اسلوب پر کیا جائے حضرات صحابہ کے طرز پر کیا جائے سلف صالح کے طرز پر کیا جائے مگر اس کا یہ یہ, اس اس اس اس توحید کا یہ مطلب نہ لیا جائے یا تقاضا نہ سمجھا جائے کہ سلف صالح کی توہین اس کے ساتھ باندھی دی جائے اس کو اس کے ساتھ لازم ملزوم سمجھا جائے اگر اس طریقے کے ساتھ توحید بیان ہوگی جو کہا جا رہا ہے تو آپ بتائیں کہ اس کے نتیجے کے اندر معاشرت میں وحدت پیدا ہوگی یا نہیں پیدا ہوگی معاشرہ ایک ہوگا یا نہیں ہوگا تو پہلا نقطہ لوگوں کو امت کو اکٹھا کرنے کا یہ آپ اس پر اپنی مشینوں پر محنت کریں آپ اس پر حضرات علماء اپنے طبقات کے اندر محنت کریں جماعتوں اور تنظیموں محنت کریں اپنے دور تفاصیر کے اندر اپنے دور حدیث کے اندر اپنی اپنی اپنی درسگاہوں کے اندر اس نقطے کو آپ کھولیں اور بیان کریں آپ دیکھیں وحدت پیدا ہوتی ہے نہیں پیدا ہوتی اس کو علمی دلائل سے مزید مزین کر کے بیان کرے حضرات علماء اس پر کتنی آیتیں پڑی جا سکتی ہیں اس پہ کتنی احادیث بیان کی جا سکتی سالی سالین کتنے واقعات اس کے اوپر آ سکتے ہیں یہ اہل علم کے بیانات کا ایک موضوع ہے ایک عنوان ہے جس پر لوگ جمع دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کے ساتھ ایک والہانہ تعلق دل کے اندر آپ کے لیے خاص قسم کی کیفیت ہونا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا محمد الرسول اللہ ہے تو محمد الرسول اللہ کا تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غیر مشروط محبت اور اطاعت کا تعلق ہے آپ کی ہر بات کو ماننے کی کی کی کا تعلق ہے اس تعلق کو آپ کے اس مقام اور مرتبے کو اس کا یہ یہ مطلب سمجھ لینا کہ اس کے نتیجے کے اندر حدود شرع کو پامال کرتے ہوئے ایسے کاموں کو محبت کے نام پر اور عشق کے نام پر اور تعلق کے نام پر اور حب کے نام پر ایسے کاموں کو رواج دینا یا ایسے نظریات اور عقائد کو رواج دینا جو قرآن و سنت کے ساتھ میل نہ کھاتے ہوں جن کی جن کے ڈانڈے یا جن کی حدود جا کر شرک کے ساتھ یا بدعت کے ساتھ جا کر ملتی ہوں یہ, یہ قرآن و سنت کا پیغام نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محبت کو معاشرے میں ایسے طریقے کے ساتھ فروغ دینا اور ایک ایک مسلمان کے دل کے اندر اس کی لو لگانا اس کی جوت جگانا کہ جس کے نتیجے میں محبت کا وہ جذبہ حاصل ہو جیسے حضرات صحابہ کرام کو حاصل تھا کہیں پر بھی اس کے اندر تجاوز نہ ہو حدود شرح سے کہیں پر بھی اس کی اس کے اس کے نتیجے میں ایسے افعال سرزد نہ ہو جن کے اوپر شرک کا یا بدعت کا گمان گزرے یا اس کا جس, جس کو شرکیہ یا بدعت والے افعال کہا جا سکتا ہو ایسی چیزیں مسلمانوں میں نہ آئیں اگر اس کی تربیت ہم اپنے معاشرے کو دیں پورے معاشرے کو اس کے اوپر لے کر آئیں تو میرے بھائیوں اور دوستوں کتنا ش... کتنا شاندار ماحول بنے گا اور کتنے کتنے اہم ترین طریقے کے ساتھ لوگ جڑ جائیں گے آپس میں کتنا بڑا اختلافات کا دروازہ بند ہو جائے گا تیسری بات یہ کہ تحقیق کے نام پر ہمارے یہاں آج ایک تیسرا یہ اب شاید یہ فتنہ اس وقت اپنے سب سے عروج پر ہے میرا اپنا ایک کوتاح مطالعہ یہ کہتا ہے کہ شاید ہی معتزلہ کے بعد تاریخ انسانی کے اندر خدرائی کا اتنا بڑا بازار گرم ہوا ہو جو اس وقت گرم ہوا ہے امت کے اندر شاید یہ دوسرا موقع ایک زمانہ معتزلہ کا ایک دور گزرا ہے بہت بڑا خدرائی کا زمانہ تھا اور علماء اسلام نے زبردست طریقے کے ساتھ اس فتنے کی سرکوبی کی ایسی سرکوبی کی کہ آج معتضل نام کا دنیا نام کا بندہ دنیا میں نہیں ملتا پوری دنیا آپ گھوم جائے آپ کو معتزلی نام سے نہیں ملے گا ہاں احتجاج کے جراثیم ہوتے ہیں لوگوں کے اندر وہ عنوان وہ نہیں ہوتا لیکن احتجاج کے جراثیم ہوتے ہیں لیکن اب نسبت کوئی نہیں کرتا ان کی ادھر تو اس دور کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ لوگ اپنی ذاتی آرا کو اپنے تحقیق کے نتائج کو اپنی ریسرچ کے نتیجے کو اپنی کسی بات کو یہ اصرار کرتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت میری رائے یہ عین اللہ تعالی کی مراد اور رسول اللہ کی منشا ہے جو میرا خیال اگر فرض کیجیے ہر انسان کو یہ اختیار دے دیا جائے یا کسی بھی انسان کو یہ اختیار دے دیا جائے تو آپ بتائیں کہ یہ امت کیا کبھی جڑ سکتی ہے اس میں تو جتنے لوگ ہوں گے جتنے اہل علم ہوں گے سب کی اپنی اپنی رائے ہوگی اور سب کی اس کے بارے میں اور چھوٹے چھوٹے گروہ وجود کے اندر آئیں گے تیسری بات یہ ہے کہ تحقیق ہوتی رہے سنت کے اشتہادی مسائل کے اوپر اہل علم اپنی آرا پیش کرتے رہیں اپنی محنت کرتے رہیں یہ ایک طریقہ ہے جو ہمیشہ سے چلتا چلا آیا ہے کبھی بھی بند نہیں ہوا چودہ سو سال میں کب علماء اسلام نے کہا ہے کہ ہم جدید مسائل کے اوپر رائے نہیں دیتے یا ہم جدید مسائل پہ تحقیق نہیں کرتے آج بھی وہ کر رہے ہیں نیا سے نیا مسئلہ اب دنیا میں اٹھتا ہے علما کی اس کے اوپر آرا آتی ہیں علماء اس کے جائز ناجائز ہونے کے فیصلے فرماتے ہیں تو اس قسم کے اشتہادی امور جتنے بھی ہیں اس میں اپنی رائے کے اوپر یہ سختی نہ اختیار کی جائے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ ہر आखिर है और ये عین القران کی گویا آیت کا بس واحد مصداق ہے اور یہ عین سنت کا واحد پیغام ہے اگر اس سے اس خودرائی سے امت کے کے اہل علم طبقات کو نکال دیا جائے اور ان کے پیروکاروں کو بھی نکالا جائے کہ وہ ایسی خود ساختہ آراء کے پیچھے قران و سنت سمجھ کر اس کے پیچھے نہیں لگیں گے اور قران و سنت والی اہمیت اس کو نہیں دیں گے تو یہ ایک تیسرا بڑا شگاف ہے جو اس امت کے اندر بند ہو جائے گا چوتھا اور یہ ہے کہ جو دین کے مختلف شعبے ہیں مختلف طریقوں سے اللہ پاک دین کا کام لوگوں سے لے رہا ہے تعلیم و تعلم کے ذریعے لے رہا ہے دعوت و کے ذریعے لے رہا ہے ارشاد و احسان کے ذریعے لے رہا ہے مختلف جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے رستے کے اندر لڑنا اور کفار کے سامنے سینا سفر ہو جانا یہ سارے دین کے مختلف احکامات اور شعبے ہیں ان میں سے کسی حکم کسی شعبے دین کے کسی حصے کسی گوشے کو دوسرے کے ساتھ تقابل کے انداز اور تفاظل میں نہ پیش کیا جائے ایک دوسرے سے بڑھائے چڑھانے کی کوشش نہ کی جائے یہ نہ کہا جائے کہ میں جس کام کو کر رہا ہوں یہ سب سے افضل ہے باقی سارے کاموں نہ بھی ہو تو کچھ نہیں ہوتا یہ ہو رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان سے ان سے نتیجہ مرتب نہیں ہوگا نتیجہ اس سے مرتب ہوگا جو میں کر رہا ہوں تو میرے بھائی اور دوستوں دین کے شعبوں میں استقابل کو نہ کیا جائے یہ لوگوں کی تربیت کی جائے بے شک وہ کسی ایک شعبے میں کام کرے ہر انسان اپنی صلاحیت کے بقدر کام کرے گا کوئی ایک شعبے میں کرے گا کوئی شعبے کے بھی کسی جز کے اندر کرے گا کوئی اس جز کے بھی کسی جز میں کرے گا لیکن وہ ایمان اور عقیدے کے تبار سے نظری اور سوچ کے اعتبار سے وہ پورے دین کا قائل پورے دین کو وہ قرآن و سنت کی ترتیب کے مطابق مانے قرآن و سنت نے جس چیز کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ میرے دل کے اندر بھی ہر چیز کا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے کہ وہی ہمارا اس, اس میں ڈنڈی نہ مارے اس میں آگے پیچھے نہ کرے اپنے مزاج اور اپنے ذوق کتابیں نہ کرے دین کو اور شعبہ دین کو اور اپنی محنتوں کے تابے نہ کرے یہ چار چیزیں اگر اس کی ہم محنت کریں معاشروں کے اوپر لوگوں کے اوپر تو میرے بھائیوں اور دوستوں اس سے وہ امت کے انشاءاللہ جڑ جانے کی پوری پوری امید ہے اور جب امت جڑ جائے گی پورے دین کا جھنڈا اس کے ہاتھ پر ہوگا اور ہر ہر فرد تزکیے کے عمل سے گزرا ہوا ہوگا تزکیے کی تربیت سے گزرا ہوگا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے وہ معاشرہ بنے گا جو اللہ جانو انسانوں سے چاہتے ہیں اور جو اللہ نے فرمایا کہ فِي السِّلْمِ یہ اللہ تعالیٰ کے پورے دین کے اندر داخل ہونے کا رستہ ہوگا اور جو فرمایا کہ وہ ماں الجن ص اللہ علیہ تو یہ عبادت کے تقاضے انشاءاللہ اس طریقے سے پورے ہوں گے اللہ جل شانو مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور یہاں پر زیادہ سے زیادہ اوقات کے لیے آ کر ان چیزوں کی تربیت پا کر پھر پورے عالم کے اندر اس محنت کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے واقف دعوان الحمدللہ رب العالم